لاَ حِمَنَ السَّيْطَانِ الَّذِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاصْبِرْ بِاللهِ مَا طَالَ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا كما لِلَّهِ مَا هُوَ مِنْ صَمَمَ اخْتَلَطَ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَضْحَى حَشِيمًا تَذْرُوهُ وَكَانَ اللَّهُ وَلا كُلِّ شَيْءٍ مُتْكَدِرًا المال والبنوم دينة الحياة الدنيا بل باقيات الصالحات خير عند ملا سل مولا نرلا دی ہر کی تم تفدیل اس مالک الملک رب العزت رقرا شریف الائق ہے کہ جو ہر چیز سے قادر ہے کوئی شہ بھی وہی قدرت اور وہی طاقت کو باہر نہیں وکان اللہ والا کل شہری ہی ہر چیز سے ان قدرت حاوی ہے ہر شہر انہیں قبضہ اختیار اندر ہے وہ جو چاہے سلوک کرے وہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خالق ہے مالک ہے حق اچھا ہے قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ اندر اللہ رب العزت نے مختلف مثالہ بیان کر کر کے سامنے سمجھایا ہے محمد ال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ قرآن میرے بندیاں نڑھ پڑھ پڑ کے سنایا تھا نل کتاب یہ کتاب جہی تیف نہیں کی جاتی ہے نادل کی جاتی ہے یہ تلاوت کر کر کے سنایا تھا سابق امتہ اور قوموں کے بیشتر حالات اللہ نے بیان کروائے ہیں انہوں نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اجر و ثواب کا تذکرہ یہ موجود ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی اگر کی اون والے آزاد درج کرے ये किताब रहनुमाई और हिदायत वास्ते सब तो बेहतरीन किताब है लेकिन ये रहनुमाई कर दिए हिदायत देंगे रास्ता दिखा दिए सिर्फ मुस्तफी और परहेजगकार है बुनियादी शर्त यह है کہ آدمی متفقی بن جائے خود اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو پھر قرآن یقین صحیح رستے پہ چلا اور تقوی اور پرہیزگاری واسطے اللہ رخ اللہ شریف نے خود ہی ارشاد سنوا دکھا کہ متفقی وہ لوگ اندر نے متکی لوگا مخاصل مختصر ترین تعریف اللہ نے یہ نہ دو آئے کامر سما اللہ یوگین نہ بے روئی بے وہ لوگ بن سکتے ہیں جہے کچھ چیزاں ایسیا بھی تسلیم کرتے ہوں کچھ ہو چیزوں بھی منگے ہوں جی انہوں نظر نہیں آغیر دیکھیں انہ سے یقین اور ایمان تک رکھے اگر غور کیا جائے سوچا جائے ایسا چیزوں پہلی چیز جہران لیا بنیادی بات ہے وہ خود اللہ کی ذاتے گراہ جمدشا اللہ کسی نہیں دیکھا کوئی اس پانی وجو نل نہ دیکھ نہیں سکتا لیکن بنگی آدمی ادوا ہی ادو ہے جب اللہ سے ہی آئی بغیر دیکھے ان بہت تھوڑے ایسے لوگ سن جانے امبیا اپنی اکیل دیکھا اور ایمان دیکھ لیا محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال سامنے رکھ لوائے مجمعی انداز حجت الدہ تہ لاکھ چالی ہزار روپیے چند ایک ایسے باقی رہ گئے جہاں حج اندر شامل اور شریک نہ ہو سکے گئی العمر بیمار چھوٹے بچے ورنہ یہ سننے تو بعد یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنس نفیس حج واسطے تشریف لے جا رہے نے ساری تہابا نے سارے مسلمانوں نے کوشش کی تھی کہ ابھی شامل ہو جائیے ابھی پہنچ جائیے ایسے نفوس سن جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور ایمان لیا ان بعد قیامت تک بھی امت نے آپ نہیں دیکھا بغیر دیکھے یہ ایمان لیا نے اور لیا رہے ہیں کہ محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے آخری رسول سن صلی اللہ علیہ وسلم. افزائی میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ ایمان لیون تے تو انو ایک مبارک بات میں پیش کرنا لیکن میرے تو بعد جہے لوگ مسلمان ہون گے ایمان لیا گے انہوں ست مبارک پیش کریں عرف کیتی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیغمبر کہ سانوں اک مبارک اور بابچ اون والے سارے مسلمان مومن بھائیاں نو ست مبارک دو وجوں ہاتھ بڑی بڑی اس سے موقع تے ارشاد فرمائیا. فرمایا انا رسول اللہ تیکم میں اللہ دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے وچ توڑے سامنے موجود ہوں تسی میں نو دیکھ دے ہو میرے کل کوئی بات سن دے ہو تو ادت ایمان لے دے ہو میرے تو باہ دا ان والیانے میں دیکھیا نہیں ہونا خود میرے کل سنیا نہیں ہو وَكِتَابُ اللَّهِ يَنزِلُ فِيكُمْ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ دی کتاب قرآن سامنے میرے سے اترداؤں ناظر تو اسی دیکھ رہے اندیو اور قرآن اتر رہا ہوا. مختلف ترقنل مختلف شکلہ اندر قرآن اللہ نے اتاریا قدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گفتگو کرتے کرتے اچانک وہ گفتگو منقطع فرما وہ او بات ہی دے صحابہ سمجھ جاندے رضوان اللہ علیہ کہ ہم کوئی ہو رہے ہیں اس واسطے ساری بات درمیان چی رہ گئی حضرت جبری علیہ السلام قرآن لے کے آ جاندے اللہ کا فرمان لے کے آ جاندے آپ مصروف گفتگو ہو جانے کدی ایسا بھی ہوں کہ سخت سردیاں دیا اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک سے پسینے دے قطرے نظر آدھے یہ ایک علامت سی کہ ایس ویلے ساری کائنات دے خالق مالک اور رادک کا پیغام آ رہا ہے وہی وجہ طبیعت تے ایک ایسا اثر ہو ہے کہ سردی دے موسم اندر پسینہ آ گیا ہے پیشانی مبارک ایک نشانی کدی ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری اپنی اونٹنی کسواں تشریف فرما ہے اللہ کی طرف قرآن اترنا شروع ہو گیا سواری بوجھ نل دبدی چلی گئی حتا کہ یہ محسوس ہونے لگ پیا کہ اونٹ دا پیٹ جہا وہ زمین نال چھو جائے گا ای یہ بھی ایک علامت سی اللہ کا پیغام آ رہا ہے اللہ کا قرآن اتر رہا ہے کدی ایک خاص قسم دی کٹی دی سنائی دن سالت دیاں دن کتاب اندر بیان کیتا گیا ہے صحابہ بھی سن دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے وہ کھینٹی دی آواز آپ انتظار اندر تشریف فرما ہو جانے کہ ہوں میرے اللہ دا پیغام پہنچنے والا ہے اور قدی ایسا بھی ہوا کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل اندر صحابہ کے سامنے حضور دی خدمت اندر حاضر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی نوجوان بڑے خوبصورت حضرت دہیہ قلبی نام سی رضی اللہ تعالی جبریل امین انہی شکل بہت ہی پسند سی. صحابا بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ کہ ابھی کئی موقع ایسے آئے دیکھا کہ دہی اندر بیٹھا ہوں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھا ہوں ایک کوئی مجلس اندر ایک کوئی وقت دھم شکل دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں امن سرو یہتن و ننگ سرو کدی ابھی اپنے درمیان بیٹھے ہوئے دے دیکھ دے کدی حضور دے سامنے بیٹھے ہوئے دے دیکھ دے لباس تے اکو جہا جی شکل و صورت تے اکو جی انداز گفتگو تے اکو جہا جی جبریل حضرت دہی کلبی دی شکل اندر آپ دی خدمت اندر حاضر ہوتے ہے اللہ اللہ فرمایا تسا مینو دیکھا ہے میرے کو سنے ہے آجے سامنے قرآن اتر جائے تسی ایمان لے آئے ہو تو ہموں ایک مبارک میرے تو بعد ان والے خوش قسمت اور خوش نصیب جنہ نے نہ مہنو دیکھیا ہوئے گا نہ میرے قلوب خود کچھ سنے ہوئے گا نہ اللہ کا قرآن انہوں کے سامنے اترے ہوئے گا لیکن وہ یہ پڑھ کے انو سن کے یہاں لے آؤ گے کہ یہ سارے اللہ کی کتاب ہے جی ان اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تک مبارک انہوں سات مبارک میمو نبی متقی بننے واسطے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ بغیر دیکھے بھی کچھ چیزاں کے وہ یقین رکھے جنت اور جہنم کسی نہیں دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج دی رات دیکھے نے اللہ نے قرآن اندر و نگر ذکر فرمایا ہے لیکن مومن متقی پرہیزگار سن کے پڑھ کے یقین رکھتے نے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہوئی ہے جہنم بھی قیامت کا دن کسی نہیں دیکھا لیکن ایمان اور یقین ہے یہ وہ چیزاں نے جہاں بغیر دیکھے من مسلمان اور مومن دوسری شرط یہ بیان فرمائی کہ متقی بننے قیام نماز بڑا ضروری ہے نماز اگر قائم کر ہے تو متقی ہے تو نماز قائم نہیں کرتا تو متقی نہیں تقوی نہیں آ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا قران مجید اندر اللہ نے نقل کیتی ہے بیان فرمائی ہے جیڑی اندر عام طور سے پڑھنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے اللہ میں نو نماز قائم کرنے والا بنا دے تاکہ میں متقی بن سکاں پرہیزگار بن سکاں و یقیمو نماز قائم کرتے نے متقی اور پرہیز کا نماز ادا کرتے نہیں فرمایا کائم کرتے <فِكُور> اور جو کچھ اصل انہوں نے دتا ہے وہ وقتن فوقتن خرچ کردے رہے تین چوتھی شرط متقی بن واسطے یہ دسی فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ ہر اس چیز سے ایمان اور یقین رکھ نے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضا آپ تے اتاری ہے جو کچھ تو اڈے تے اتاریا گیا ہے جو حکم تو اڈے ذریعے دیتا گیا ہے وہ دے تے ایمان اور یقین رکھ دیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور ہر او بات تسلیم کر دینے ہیں جیڈے تو پہلے سابقہ اتاری گئی تے نازل کی یو کے آخر اور آخرت بھی ایمان اور یقین ہے یہ چھ شرط فرمائی میں ارز کر رہا کہ ایک قرآن ہدایت دین والی سدھا رستہ دکھان والی سب تو بہترین کتاب ہے جہی اللہ نے سن ادا اسے اندر ایسی ایسیاں مثالاں بیان کیتیاں گئی ہیں نسانوں سمجھان واسطے نسانوں راہ راستے لیون واسطے کہ جس کے سمجھانے مثالاں پہلے کسے کتاب اندر بیان نہیں کی عجد ساڑے سبق اندر اللہ دعے فرمان سامنے ہے مغرب لہم مسل الحیات الدنیا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپ اپنی امت دے سامنے اس دنیا دی زندگی دی مثال بیان کرو دنیا دی زندگی دی زندگی بے سبھی آرضی ہونا نو سمجھا دو ایک مثال دے ذریعے یہ دنیا دی زندگی کی ہے یہ حیثیت اور حقیقت کی ہے یہ مثال اس طرح ہی سمجھو کہ جس طرح ابھی آسمان تو پانی نازل کرنے بارش برسا آن آسمان تو پانی نازل ہیں آن زمین اندر بھی اللہ نے پانی دے ذخیرے رکھے یہ وہی مہربانی ہے وہ فضل و کرم ہے کہ ساری ضروریات واسطے انہیں ہر چیز زمین اندر رکھ دیتی مکے کا سجائے ہوئے بیت اللہ اندر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہوں پوچھو تے ان کو پوچھو کہ سیل آرایا کہ اے جڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تم پیندے ہو اگر میرا رب اس پانی نو زمین دی انتہائی گہرائی اندر لے جائے تھلے ہی تھلے لے جائے پوئی یا اچھی گھم کوئی ہے یہاں تین سو یا چارے مل کے یا یہاں نے کچھ ہو ملا لو جڑا پانی نو زمین تو باہر لے آ میرا اللہ ہے جڑا پانی نو ایک سطح دے رکھنا ہے تو اسی استعمال واستے اپنے چشمیں چوں کوئے آن چھو جو بھی ذریعہ ہے او دے چھو حاصل کر دے ہو جدوں چاہ ہو لہ لین دے ہو اگر میرا اللہ اے پانی زمین دے انتہائی نیچے مقام تے لے جائے تو ساری دنیا طاقت لگا لگے اس پانی نو اتے کوئی نہیں لے آسکتا دنیا دی زندگی نو زمین دے پانی نال اللہ نے مثال نہیں بلکہ دنیا دی زندگی نو آسمان تو برسن والی بارش اور آسمان تو نازل ہون والے پانی دا مثال دیتی ہے زمین دا پانی انسان دے قبضے اندر ہے اللہ نے دیتا ہوا ہے یہ اختیار اندر ہے کہ جدو چاہے استعمال کر لے جا چاہے لے لو لیکن آسمان دا پانی یہ قبضے اور اختیار اندر نہیں پتا نہیں کدو برسنا ہے کنا برسنا کتنے برسنا اندازے ہیں لیکن حقیقی بات اللہ کے علم اندر ہے ویونس اللہ نے چند جی ایسا بیان فرمائییا نے کہ جانا علم کسے کسی نہیں دیتا وہ نہ ایک چیز بھی ہے کہ کوئی نہیں جامتا بارش کدو برسے گی کتنے برسے گی کن برسے گی انسان اللہ نے عقل دیتی ہے دماغ دیتا ہے سوچ دا ہے اور او فکر کتھے اور کنی بسنی آسمان تو نازل ہونے والے پانی نال مثال دے کے یہ بات سانوں سمجھائی ہے کہ یہ دنیا اور اے اندر جو کچھ ہے اپنے اختیار اور قبضے اندر نہیں اے اسی جنوبی چاہیے جدو چاہیے جنوں چاہیے دے, دے انسان اے سمجھتا ہے کہ میں جن زیادہ محنت کرا این زیادہ کما لوا جن میرے اندر عقل ہوگی اہن ہی زیادہ دنیا چہ مل جائے گا ابھی جی ایک شاعر نے زمانہ چاہیے شاعر بڑی عمدہ بات کی لرزاں لہلت نل بہا وہ کہہ کہ اگر رزق دا تعلق عقل نل ہوں اقل کے مطابق رسک ملتا او جانور جنہوں اے بے عقل سمجھنے تے ہوں تک سارے ماری گئے تے عقل ہے ہی نہیں لیکن اللہ انہوں نے بھی رزق دے رہا ہے وہ بھی کھا اپنا پیٹ بھر رہے ہیں تعلق اکل تے سے ہوں دا تعلق انسان کی سمجھ بوجھ نل ہوں لہلک نل بہ آکل جانور مر چکے ہوں یہ اللہ دینا ہے جنہوں دینا ہے جنہیں چاہد ہے دینا ہے جدو چاہتا ہے دنیا تی زندگی زندگی آسمان تو نازن ہون والے پانی نل اللہ نے مثال دے کے سے واسطے بیان فرمایا ہے کہ اے تو اڈے قبضے اور اختیار اندر نہیں جے یہ ابھی دے تے یقین اور ایمان رکھن والے نو شیطان ورگلان ہے بعض اوقات ایسا مثال سامنے رکھ کے کہ دیکھ پورا شخص اللہ کا منکر ہے اللہ کا نافرمان ہے ہر وقت احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے بڑی عیش و عشرت دی زندگی بسر کر رہا ہے کھلا ہی کھا رہا ہے میسر ہے ہر کل موجود ہے دے تو اللہ سے ایمان رکھنے باوجود بخائیں پیاسا ہے تیری ضرورت پوری نہیں ہو رہی شیتان ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں اگر میں کسی کافر کھلا رزق دے سکنا بغیر حساب ان سکنا کہ اپنے بندے نو نہیں دے سکتا اپنے فرما بردار نو نہیں دے سکتا لیکن بلو بس اللہ رز علیہ عباد ہی یہ میم پتا ہے اگر میں اپنے فرما بردار بندیاں رزق فراخ کر دیا یہاں حساب دینا شروع کر دیا لو بل ارض یہ میں جاننا جہا وقت یہاں کا عبادت اندر گزرتا ہے وہ پھر میری بغاوت اندر گزرنا شروع ہو جائے کنی مہربانی ہے رب کی کنا احسان ہے سارے سے کہ انہیں سانوں بغاوت تو بچایا ہوا انہیں اپنی نا فرمانی تو سانو محفوظ رکھا ہے دولت آ کے بڑے بڑے لوگوں کا دماغ خراب کر دینی دی یہ بگاڑ دینی دی ہے بے راہ رو بنا دے دی بد عمل بنا دلو بس دی اللہ رزقا دے اگر اللہ اپنے بندیاں دا رزق فراخ کر دے لاہو او زمین اندر باغی بن جان گے بغاوٹ سے گے اپنے بندیا نی دن کا دماغ ایمان سلام اور صحیح اور تھوڑا جا محرومی کا احساس ہے اللہ نے ایک قصر کر دینی ہے شاء انشاءاللہ رسول مقبول صلی اللہ وسلم کافر ایشو عشرت زب و جت دی دنیا یسرت دی یعنی فراہی اے بیان کر کے دے صحابہ نو اے حوصلہ حدیث اندر آن آپ نے صحابہ نو فرمایا لا علیہ وسلم کہ تھی سونے اور چاندی دے برتن اندر کوئی چیز نہ کھانا پینا ایک تو وجہ یہ ہے کہ آدمی اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر اللہ انتہائی ناپسند چیز ہے جس شخص کے دل اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں تھی نہ کھانا پینا یہ جنہوں دیکھتے ہو نا کیسرو کسرا ہونا پرمان دنیا اندر وہ او سونے اور چاندی دے برتن استعمال کرتے ہیں اندر کھان دے اور پیڈے نے کی طرف اشارہ کر کے فرایا لہوم فیل دنیا والا کم فل آخرا اللہ نے اے چند دن دن دنیا دی آرزی زندگی جیڑی ہے مر جان گے یہ چڈ جان گے تے مل گئے جی نہ برتن ٹوٹنگ نہت آئے گی اس محرومی دور فرما دینا لہوم فت دنیا والا کم فل آخر اللہ نے یہاں دنیا سے چیز دیتی ہوئی ہے تاکہ یہاں دی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اللہ بے انصاف نہیں نہ انہیں اپنی ساری مخلوق دا حق اور حصہ رکھیا ہے رکھے یہاں چیزوں کسی نے دا حق اور او دا حصہ اس دنیا تے ہی پورا دتا جا دیا کسی واسطے انہیں اگے رکھ دیا صحابہ کو جس ویلے کوئی چیز آتی نا مال و دولت کوئی واف چیز کہ وہ رونا شروع ہو جاتے سب ایک صحابی کا واقعہ آدر رضی اللہ تعالی دوست ان, ان, ان ملن واسطے کر گئے دیکھا وہ بیٹھے رو رہے جان والے نے خیال کیا کہ پتہ نہیں کوئی صدمہ پہنچے کوئی غم ایسا لاحق ہوا ہے جنن الان ریاسو ال نکل رہے ہیں یا کوئی جسمانی تکلیف ایسی ہے کہ یہ رو رہا ہے انہوں پر تو پوچھا حضرت خیریت ہے اسی تے تانوں ملن واسطے آئے سا کہ تسی رو رہے ہو سانو بھی اپنے غم اندر شرییک کرو کی وجہ ہے تواڈے رون دی تے گھر دے ایک کونے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا او دیکھو ایک وقت میرے تے او سی صبح مل انبار او اور لگے ہوئے تے میں تے اس واسطے رو رہا کہ کتے اللہ تعالی میرا آخرت کا حصہ بھی مینو دنیا تے اتنی دے رہا ہوں اللہ سوچن کا انداز کر کہ او میرا حصہ میں اتنی پورا کیتا جا رہا میں اگیں محروم ہو جا سب کچھ اتے ہی مل جائے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کا حق اور حصہ رکھا ہے یہ جڑی چیزاں پیدا اے یہاں یعنی اندر لیکن یہ تقسیم نے فرما دیتی ہے کسی نے اتے ہی سارا حصہ پورا کیتا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ لینا سی اتے ہی لینے واسطے اللہ نے موخر کر دیتا ہے کہ تے تھوڑا جہا صبر کر لے واسطے بہت کچھ تیار بندیاں نالا ایسے ایسے چبارے اور ایسے ایسے کئی منزلہ جنت اندر دے نے بے ماں سوبارو صبر دی وجہ جہاں دنیا اندر انہوں نے صبر کی اللہ تو فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ لهم نے دنیا کی دی زندگی دی مثال بیان کروں دنیا دی زندگی کی ہے کہ جس طرح آسمان تو پانی اتارنے بارش برسا نے وہ ہوں فخ نبات زمین جو زمین دے ہر ٹکڑے اور ہر حصے چو سبزہ نکلتا ہے قسم قسم دیاں انگوریاں قسم قسم دے پودے نکلتے بعض خود آتے دینے خود بخود پیدا ہون والے اور بعض بیجے جانے کا بیج باقاعدہ لگایا جا نکلتے ہیں پانی نال اللہ زمین نبز و شاداب کر دینا ہے ہرا پرا کر دینا ہے اختال کا دہی اور پانی ایک ایسی نعمت ہے اللہ دی اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جسی زندگی کا دا دار و مدار اللہ نے پانی پی دیا ہوا ہے بات کبھی کبھی سمجھ اب آ ہے کبھی سمجھ اگر نہیں آ لیکن قرآن اندر کے اعلان موجود ہے بدلا اللہ اللہ بھی قدر کریا کرو ان بغیر ضرورت نہ کرو میں استعمال کریا کرو اچھا سے فرمایا اگر کوئی شخص نہر کے نہیں بیٹھا ہے نرسانچل وہاں سے ہوتا ہی حدوں فرمایا نیتے بھی بیٹھا ہو استعمال کرے اللہ نے لینے، لینے پانی ایسا کرتے چلے جا بڑی احتیاط کی نیمت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہی نبھا کوئی اردو دنیا کی زندگی کی ہے جس طرح آسمان کو بارش کرتے زمین سر سب سب سے آرام ہو جائے انسان دنیا اندر آن آ جائے پہلے یہ بچہ آدھا آدھا یہ فواہ جسم طاقت پکڑا قدر آ جانا ہے یہ جوانی آ جاندی ہے اللہ طاقت اور قبط آتا کر دیں گے نہیں. تو صرف اس ایک سے کسی چیز نکا اندر نہیں لیا گا کسی شہر کچھ سمجھ ہی نہیں زمینی ایک ایسا وقت آ جائے سبزہ نکل جائے تو مسئل دکھا سبزی ہو جاتی ہے جدھر اپنی پوری بے دو جینت ظاہر کرنا اس کے اندر ہی نبات محاشی اللہ فرمایا پھر نکل والے پودے انہوں نے دائر ہونا شروع ہو جات بہت کے بال پاس یہ مٹھی اندر پکڑ کے مر دا چوڑا کر در ہوٹری ہاں اللہ فرمانے نے پھر تھی دیکھتے ہو اپنی آپی نہ हवा आ गई हवां चल दया जमीन का सब्जा पहले चूरा चूरा हो गया पट के अपनी ताकत और उसको छद बैठा हवा उड़ा के मीर दूर रह जाए साया कुछ बारिश बरती है जमीन ने अपना सब्जा उगल दिता है किसम किस्म दंगूठिया पैदा हो देख, दी, देख, दी, देख दी پک کے اپنی طاقت اور قبت نو بیٹھا ہے پورا پورا ہو گیا ہے نے اڑا کے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے فرمایا اے یہ دنیا دی زندگی کیونکہ آ رہے ہو طاقت اور قوت ملی ہے جوانی آئی ہے حسم آ ہے سب کچھ مل گیا ہے یہ ذرائع اور وسائل قبضے اور اختیار اندرسہ دے دیتے ہیں لیکن دیکھنے دیکھ میں سارا کچھ ختم ہو جائے گا جی جس طرح اس او انگوری اور اس او قبضے کا نام ہوا نہیں گیا ایک وقت آئے گا کچھ بھی اس سے ختم ہو رہی آل ری صحیح ان مختلف اللہ ہر چیز سے طاقت اور قدرت حاصل ہے کوئی شخص بھی جمع کیوں نہ کر لے کوئی بھی درائل کیوں نہ موجود ہونی بھی دولت اکٹھی کر لے اللہ ہر چیز ہے وہ جدو چاہے اس دولت نتم کر کے رکھ انسان کے بہت بڑی غلط فہمی اندر ہے رسول اللہ مجمین پر مایا توانڈا محال کی کسی نے کیا جی جا کوئی قید کی شکل اندر ہے نقدی کی صورت اندر ہے وہ وہ مال ہے کسی نے کہا جی جا کود کی فکل اندر اپنے اپنے اپنی اپنی سوچ کے مطابق مال وہ ہے جڑا کسی اپنی زندگی اندر کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا یا اللہ بھی اندر دے کے اللہ کو جمع کرا دیا جو تو کچھ جلد کر رہے ہو یہ تو نہیں یہ وارسا کا ہے سکھ ہو جانا ہے سب کچھ جگہ نے اس واسطے فرمایا پر انسان ہو جس ویسے انسان مر جانا ہے یہ محت آ جان ہے یا باہر تین چیزاں یہ چلتی نے دو چیزاں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز جہی ہے ان چیز رسول محبوب سلح پہ وہ چل رہی سلواں تین چیزیں پیچھے پیچھے چلتی ہیں مرن تو بعد کہ ایک سے فرمایا سرمایا مال و دولت دوسری یہ اولاد اور تیسری یہ آماد دولت جہیار دو دولت کا مظاہرہ ہو رہا ہوں دے. کہ یہ چنا دے کلو سامنے یہ ہونا کہ امیر آدمی کے چنا بڑی دنیا دور و دوروں دوروں پہنچتی ہے غریب آدمی بے نام و نشان اور یہ خوشی خوشی ترکیب یعنی اس طرح دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسے مسلمان دے جنازے اندر چالی مسلمان شامل ہو جاؤں مرن والا بھی مسلمان ہوے گئے توحید والا ہو او دے عقیدی اندر شرک دی گلادت اور زندگی نہ ہو گئے تھی او دے جنازے اندر بھی چالی ایسے مواحد توحید والے شامل ہو جاؤں تھی اللہ انہ دی ترخواست قبول کر کے اس بندین مواب کر دے چالی کہ کسی مشرق کے جناز کے اندر چالی ہزار آدمی بھی جمع ہو جان دعا قبول اجازت ہی نہیں دینا کہ مشرق واسطے میرے کو بخشی دعا منگو نئی پر فرمایا میرے پیغمبر دی شان دے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مَا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خلاف ہے یہ بات اور نو میں اجازت نہیں دا بات کی دی بات مشرقی نا کہ او میرے کو مشرقہ واسطے بخش منگن مَن واہ قربا وہ مشرقی رشتے دار اور عزیز ہون میں اجازت ہی نہیں دیتی کہ مشرق واسطے میرے کو بخش کی گوا بھی مشرق اللہ شرک اللہ نو نا گوار ہے قرآن اندر مشرق کو ماف نہ اعلان کر دیتا ہے اللہ نے کرتے وَيَغْفِرُ نَذَارِكَ لِمَنْ يَشَعَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ بَعِيدًا مُبِينًا اللہ <تصفيق> کاشرق ناف نہیں جے کرنا اگر وہ تو بغیر مر گیا معافی کا سوال ہی پیدا نہیں جالی آدمی مواحد مل جان توحید والے دے جنازے اندر پہ فرمایا میں انہوں کی درخواست قبول کر کے معاف کر دوں گا دولت دا اظہار او دی دولت دا سارا وہ غبار قبر تک ہے اولاد قبر تک چلی گئی یہ دونوں چیزاں واپس آ نے دفن ہون جفن ہونے وہ پلے کی رہ جانا ہے وہ ساتھ کہڑی چیز دینی دی. او دے مال او اچھے ہون تے او دی خوش قسمتی برے فرمایا المال مال دال یا اولاد والبنون مال اور اولاد یہ کی زین تول حیات دنیا دنیا کی زندگی دی زیب و زینت کا سبب اور ذریعہ تے بن سکتے ہیں والباقیات باقیات یاد رکھو جنا چیزوں نے ساتھ دینا ہے وہ نیکیاں ہیں ہیں اچھے عمل وہ انسان دے نال چلتے وہ نہیں ساتھ چھڑتے دنیا ساری دی حقیقت جدوں تو اللہ نے یہ بنائی ہے جدوں تک یہ قائم رکھنا ہے جو کچھ یہ اندر پیدا کیتا ہے یہ دی حقیقت اور یہ قیمت ایک حدیث اندر اس طرح واضح فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کی ایک گلی جو آپ گزر رہے ساتھی نال ہیں آپ سے نال ہیں صحابہ نال سحاب بکری کا ایک مردہ بچہ نظر آیا گلی اندر پہ آیا اور او دے جو تاپن تے بدبو اٹھ رہی تھی آپ ایک پاس ہو کے رک گئے اس بکری بچے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ فرمایا ت کوئی ہے بھائی جہا یہ بکری کا بچہ ایک در ہمارا خریدنا چاہے وہ ارض کرتے یار رسول اللہ صلاح والے وسلم یہی ہے تو مردار ہے مریا پیا ہے اور بدبو اور تاخت اٹھ رہا ہے سڈے چو تو کوئی یہ مفت لین واسطے بھی تیار نہیں ایک درہم قیمت ادا کرنا سے کجا کوئی کچھ آ کوئی سوت لینا بھی تیار نہیں فرمایا اس اللہ کی قسم جی قبضے اور اختیار اندر محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا جدوں تو بنی ہے جدوں تک قائم رہنی ہے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اور بنایا ہے اللہ دی نگاہ اندر اے ساری دنیا دی قیمت اس بکری دے بچے مردہ نالوں بھی کٹ ہے یہ قیمت زیادہ ہو سکتی ہے دنیا کی قیمت دن یہ اللہ کی نگاہ کٹ جیچھے اے دورے کرنے جہد ریجھ گئے جہد واسطے ابھی اپنے اللہ نو ناراض کر بیٹھے ہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبوت چونڈن کی ضرورت ہے ساڈا سکون سا چین سا اطمینان نارت ہو گیا یہ تو واقعی سبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ ہوں سے کوئی اطمینان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا گھر چلو مال و دولت یا ہوئی قیمتی چیزاں موجود ہون گیا خطرہ لاہک ہوتا ہے کوئی لالچی آ جانا اللہ کے گھر اندر مسجد اندر نماز بھی اطمینان نل اور سکون نل کوئی نہیں پڑھ سکتا با ان پتا ہی نہیں کسی ویلے کی ہو جائے یہ تو واقع کی ہے اللہ کی دنیا کی خاطر قیمت مردہ بکری دے بچے نالوں بھی اللہ دی نگاہ کھاتے اور بھی خاطر سارا کچھ ہو گیا یہ حقیقت سارے سامنے اون والی ہے اب سا دہن قبول نہیں کر رہا یہاں چیز لیکن ایک وقت یقینا آوے اللہ نے خوبی دیتا فرمایا وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَ الْأَرْضَ بڑے پکے پکے مکان کلین جیسے بنائی بیٹھے نے کئی پلازے بنا کے خوش ہو رہے نے کئی منزلہ مکان بنا کے خوش ہو رہے نے اے مکان تے یہاں نے بنائے ہوئے نا ایک دن اون والا ہے اتنا جڑے پہاڑ زمین اندر گڈے ہوئے نا یو من سی رول جیبال یہاں پہاڑوں گے جیوال منفوش پر اے پہاڑ اس طرح اڈن دے جس طرح مشین چ پنجی ہوئی روئی دے گالے نکلتے ہیں وہ یو منو پہاڑوں مکان پہ کچھ بھی نہیں بنیاد ہو سکتے اوتا فرمایا یہ اتنی زمین اندر میخا لگائی ہوئی ہیں جس رب دیا میخا ایڈیاں ایڈیاں نے وہ رب کنا عظیم ہوج ال یہ پہاڑ اللہ نے کل چوکے ہوئے ہیں میخا لگائی ہوئی نے زمین اندر یوم منو سی ایک دن آئے گا یہ پہاڑوں چلا دیں گے اڑا دیا گے وطرل ارز بارن اور اے دیکھنے والے تیکھے گا کہ زمین صاف ہو جائے گی یہ کوئی شہ باقی نہیں رہے رہل میدان بچا تیرے بنائے رہے محل و مکان تیرے قلعے تیرے پلازے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اسٹے گی یو متبدل الْعَرْضُ الْعَرْضُ ہی اپنی شکل و صورت کھو دے گی زمین زمین نہیں رہے گی وسطما تو متوئی یا تم دیا سب آسمان لپیٹ کے میں اپنی مٹھی اندر بند کر لوا گا جنہ میرا شریک بنا دیو میری ذات سے بہت بلند ہے بہت بالا ہے بہت آلہ ہے یو من سل جل بار اللہ اکبر دیکھو کس طرح حقیقت بیانی قرآن کر رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح اللہ سے سمجھا رہے ہیں پہاڑ اڑنے شروع ہو جان گے زمین, زمین بند کر لوگ نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر میرا ہوتے کی لبنا اینی وی وی مخلوق مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی کہ میں دل... کہ دل... میرا نام و نشان ہی مٹ جائے گا فرمایا نہیں سارا نئے اکٹھیا کر لینا ایک شخص بھی ایسا نہیں گا جڑا کتنا گم ہو جائے جا چھپ جائے سارے اتنے اکٹھے کر لو حقیقت ہے جڑی جی سارے سامنے اون والی ہے جہد جی تو ابھی دو چار ہون والے اللہ سارے اندر اس دنیا دی حقیقت جو ہے وہ بٹھا دے وہ اتار دے تو ات انشاءاللہ شاء اللہ سارا ہی لالچ ختم ہو جائے گا یہ پیچھے جڑی دوڑ لگی ہوئی ہے وہ ہوں ہی مٹ جائے دین دیڈ کے جڑے لوگ دنیا, دنیا دے پچھے دوڑے پھرتے ہیں نا اگر مسلمان اپنے دین کا لحاظ رکھتا ہے دین دا خیال رکھتا ہے تو یہ دنیا بھی دین ہی بن بنتا چلا جائے وہ مثال ہے لے لو رسول مقبول صلی اللہ ماں باپ اپنی بیوی، اپنے بچے اپنے جنہوں کا وہ کپیل ہے جو کچھ نہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اللہ حکم دینے کہ سارا لکھ دے جاؤ دے جاؤ ماک دے جاؤ قیامت دن جس ویل آ مال تلن نہ کرتے انہیں اپنے ماں باپ اپنی بیوی بچے اپنے بھنیا جو کچھ کھلایا پلایا ہوگا اللہ حکم دن گے یہ سارا اٹھا کے یہ پرے اندر رکھ دو میرا بندہ سدکا ہی کرتا رہے مومن کی دنیا بھی وہ نہیں بن جائے گا یہ سدکا کیا سارا حالانکہ ذمہ داری سی ایک دنیا دار جس ویسے دین چھڑ کے دنیا نے پیچھے دوڑتا ہے اور دنیا کما کی کوشش کرتا ہے دی مثال حدیث اللہ اللہ یہ دنیا, دنیا ساری مردار ہے جس طرح میں ہوں حدیث سنائی سنائیے بکری کا مریا ہوا بچہ یہ دنیا ساری مردار ہے کلاب ان دنیا مردار ہے دین چڈ کے حاصل کرنے والے کتے ہیں نا اللہ سن اللہ ایسی دنیا تو بچا لئی سانو دنیا اندر اپنی رقمت ن عزت آبرو نال وقت گزارن تو توفیق عطا فرما دی افی تیرے تی ایمان رکھنے ہاں تیریا نیمتوں تی سے یقین رکھنے ہوں تیرے وعدے کو سچا جاننے ہاں اللہ دنیا آبرو نال اپنے وعدے کے مطابق و و نصیب فرما دیست نے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ شوال کے جڑے چھ روزے نے اگر کوئی خاتون رمضان دے دن روزے نہ رکھ سکی ہوے اپنی فطرت دی بنا دے او دے چند روزے رہ گئے ہونے کیا او شوال اندر اپنے او روزے رکھ لگے تے او دے چھ روزے بھی او ہی پورے ہو جان گے یا علحدہ رکھنے پے او جڑے رمضان دے روزے رہ گئے نے او فرض روزے نے او دے ذمے ایک قرض ہے او وہی ادائیگی الگ ہے جنے بھی روزے رہ گئے نے او فرض الگ رکھنے شوال کے روزے نقلی روزے نے اللہ کو اجر اور سواب لین واسطے وہ مرضی سے چھڑ دیتی گئی ہے بات کہ جڑا رکھے گا انہوں ثواب مل جائے گا جڑا نہیں رکھتا وہ گناگار نہیں ہوئے لیکن رمضان دے روزے فرض روزے نے انہوں کی ادائیگی ہر حالت اندر ضروری ہے نے رہ گئے وہ الگ رکھنے شوار دے روزے رکھ سکے وہ خاتون تے رکھ لوے نہیں رکھ سکتی اللہ اللہ کوئی کسی قسم دی سرزنش نہیں کوئی سزا نہیں گنہ نہیں لیکن نفلی عبادت جہی ہے یہ اللہ پسند بڑی ہے قرآن مجید کے الفاظ میں واللہ نے علیم اللہ بڑی قدر کرتا ہے بندے کی نفلی عبادت کی کیونکہ پابندی تو بغیر اپنی خوشی نل ایک کام کرتا ہے نا اللہ نے مجبور نہیں کیتا اپنی مرضی اور خوشی نل کرتا ہے اور یہ فائدہ بھی بہت پہنچے گا حدیث اندر ادیس ہے کہ اگر کسی بندے دی فرضی نماز قیامت دن او اندر نقص نکل آیا کوئی کٹ نکل آئی کہ اللہ پرشتہ نا کہ یہ نفل دیکھو نفل پا کے فرضی نماز پوری کر دی, دی جائے گی یعنی یہ فائدہ کن پہنچ گیا اس واسطے نفلی عبادت بھی کرنی چاہیے لیکن نفلی عبادت نہ کرنے والا گناگار نہیں ایک نماز حاضر ہوں اگر وہ ضرورت تشریف لے آؤں کی بات اچھی طرح سن کے سمجھ کے انہوں رائے دیتی جائے گی کتاب و سنتی روشنی دوست دے مطابق